جبکہ موسا نے اپنی گھر والی سے کہا مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے انقرب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا اس میں سے کوئی چمکتی چنگار لاؤں گا کہ تم تاپو